بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات کو میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے ان فرشتوں کی قسم جو کافر کے جسم میں ڈوب کر روح کو سختی سے نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی پانچ ابتدائی آیتوں میں راجح کے مطابق فرشتوں کی قسم کھائی ہے اور ان کے پانچ قسم کے کاموں اور اوصاف کی وجہ سے انہیں پانچ قسم کے فرشتے قرار دیا ہے اور جس بات کو انسانوں کے ذہن میں بٹھانے کے لیے قسم کھائی ہے وہ محظوف ہے اس لیے ان آیتوں کا مفہوم یہ ہے ان فرشتوں کی قسم جن کے اوساف بیان کیے گئے تم لوگ دوبارہ ضرور زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے اللہ تعالی نے فرمایا ان فرشتوں کی قسم جو کافر انسانوں کی روحوں کو پوری قوت و شدت کے ساتھ نکالتے ہیں اور ان فرشتوں کی قسم جو مومنوں کی روحوں کو تیزی اور نرمی کے ساتھ نکالتے ہیں اور ان فرشتوں کی قسم جو آسمانوں سے اللہ کے احکام و عوامر لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں گویا کہ وہ تیرتے ہیں اور ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کی وہی کی طرف لپکتے ہیں اور شیاطین سے سبقت کر کے اسے اللہ کے رسولوں تک بحفاظت پہنچاتے ہیں تاکہ شیاطین انہیں چوری چھپے سن نہ لیں اور ان فرشتوں کی قسم جنہیں اللہ تعالیٰ نے عالم بالا و زیر کے بہت سارے کام سپرد کر رکھے ہیں جیسے بارش برسانا پودے اگانا ہواؤں سمندروں حیوانات رحم مادر میں بچوں کی نگہداشت اور جنت و جہنم وغیرہ کا انتظام و انسرام ان پانچوں قسموں کے فرشتوں کی قسم تم دوبارہ ضرور زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے